فما منا لموسا اللہ غرری تم من قومی ہی علیہ السلام پر فرون کی قوم میں سے صرف چند لوگ ایمان لائے جو ان کی اولاد میں سے تھے باقی اکثر فرونی ایمان لے کر نہ آئے لیکن جب یہ ایمان لائے الا خو من فر مل ایم این یف اور اس کی قوم کے سرداروں کا روب دبدبا ایسا تھا اور غرور و تکبر اور انہیں کنٹرول ایسا حاصل تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے تو فرعن سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کہ کہیں یہ لوگ انہیں ایمان سے دور نہ کر دیں وہ ان فر آؤ ن لال اور بے شک فر ضرور زمین میں سرکشی کرنے والا تھا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دولت اقتدار دب دبدبا اور ان تمام چیزوں سے وہ مزین ہے مگر وہ ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کے بجائے وہ غرور کرتے ہیں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جس طرح فرعون کا غرور خاک میں ملا تو جو مال و دولت یا حکومت یا اقتدار کے نشے میں آ کر وہ ظلم و ستم کرے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ایک نہ ایک دن اسے بھی مرنا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے سارا غرور خاک میں مل جائے گا وہ ان نہ ہو لمن اور بے شک فرعون ضرور حد سے بڑھنے والا تھا موسا موسا علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم ان کن تم آمن اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فائل ہی پس اسی پر تم بھروسہ کرو ان تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو لیکن اس سے بھی پتا چلا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے کس کی دعوت دی تھی اسلام کی اور موسا علیہ السلام کے ماننے والے بھی کون ہیں مسلمین یہودیت عیسائیت یہ اپنی بنائی ہوئی ہے ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی فقول موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تو اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا رب اے ہمارے رب لا تجالنا فتنا للقوم قوم اے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا یعنی مراد یہ ہے اے پروردگار ہم آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں ظالم ہم پر غالب ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے یہ ہماری آزمائش ہے اے پروردگار تو کرم کر دے اور ظالموں کو تباہ فرما دے اور مسلمانوں کو اروجتا فرما یہ دعائیں حضرت موس علیہ السلام کی قوم نے کی موسا علیہ السلام کی وہ قوم کہ جو بنی اسرائیل تھی کئی سالوں سے کئی سو سالوں سے وہ فرعون کی قید میں تھے فرون کی عمر ایک روایت کے مطابق چار سو برس ہوئی اس میں سے تین سو بیس سال تک فیرون کے سر میں درد تک نہیں ہوا سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو ان تین سو بیس سالوں میں جب سے اس نے اقتدار سنبھالا بنی اسرائیل پر جو ظلم کیا انہیں غلام بنا کے رکھا وہ اے پروردگار ہمیں نجات دے رحمتی کا اپنی رحمت کے صدقے میں من قومل کافرین کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما و اویینا علا موسا و <وَأخیه> ہم نے وہی فرمائی حضرت موسا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ان تب وسر بن آپ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو بنائیے گھر تعمیر کریں اب فرونیوں کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو آپ ان بنی اسرائیل کے لیے اب گھر تعمیر کریں تاکہ فرون کی ہلاکت کے بعد وہ یہاں آباد ہو سکیں وجہ آلو بوتا اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ یعنی اس طرح گھروں کے رخ رکھو کہ اس کے اندر آدمی کھڑا ہو تو قبلے کی طرف کھڑا ہو یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بنی اسرائیلی جب نماز پڑھتے تو فرونی ظلم کرتے تو گھر جب قبلے کی طرف ہوں تو ان کی نماز اس طرح ہوتی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اسے یہ محسوس نہ ہو یہ نماز پڑھ رہے ہیں دوسری بات مفصرین نے فرمایا کہ گھر کو اس طرح بنانا کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف سیدھا ہو جائے یہ مستحب ہے یہ باعث سعادت ہے یعنی ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کے ڈیزائن پر کتنی توجہ دیتے ہیں اگر کوئی گھر کے ڈیزائن پر اس طرح توجہ دے کہ جب میں قبلے کی طرف کھڑا ہونا چاہوں تو مجھے ٹیڑا کھڑا نہ ہونا پڑے بلکہ میرا قبلے کی طرف سیدھا رخ ہو جائے یہ کرنا تو باعث ہے لیکن ایک چیز ضروری ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے استنجا خانوں کے رخ صحیح نہیں کرواتے حالانکہ استنجا کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا یہ حرام ہے مگر ہمارے استنجا خانوں میں جو رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ گنا ہے تھوڑا سا خرچہ کروا کر اسے صحیح کروا لیں تاکہ اس گناہ سے ہم بچ جائیں وہ عقیم السولا اور نماز قائم رکھو وہ بشل اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے حضرت موسا علیہ السلام نے فرون کے مال کی تباہی کی دعا کی جو اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے اس پر مفسرین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دشمنانے اسلام میں سے ہے اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار کو اسے ہدایت دے دے اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اس کے مال کو اس کی طاقت کو تباہ کر دے تاکہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے کو موسا موسا علیہ السلام نے عرض کی رب بنا اے ہمارے رب ان کا آئی اے پر دگار بے شک تو نے فرون کو عطا کیا وہ ملا او اور اس کی قوم کے سرداروں کو تو نے عطا کیا زین زینت دنیاوی آرائش لوگ ان کے روب و دب دبے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں چونکہ انسانی یہ فطرت ہے کہ دنیا کی شان و شوکت دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے مسلمان تو دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کی نگاہ خیرہ نہیں ہوتی وہ تو سب سے اہم چیز تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھتا ہے اگر ہے اور تقوی پرہیزگاری ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا مال کہ جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو ایسا مال جو گناہوں پر انسان کو دلیر کر دے اس مال سے ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں وہ ام والن فی دنیا اے پرور تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں مال دیا رب بنا اے ہمارے رب لیب لکھا یہ اس مال کے ذریعے زینت کے ذریعے تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ مال اور یہ روب دب دبا تیرے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں رب نت علی الا اے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے وش علی الا اور ان کے دل سخت کر دے فلا یوک مینو ایمان نہ لائیں یار بل علیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں تو جب وہ دردناک عذاب دیکھیں تبھی انہیں ایمان نصیب ہو اور اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا یہ حضرت موس علیہ السلط نے دعا فرمائی اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں ربا نک على اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے ہم اسی دعا سے روشنی حاصل کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار کشمیر فلسطین عراق افغانستان اور جہاں کہیں جو کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کافروں کو ہدایت عطا فرما اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں انہیں تباہ و برباد فرما اور مسلمانوں کو عروج اور غلبہ اور کھویا ہوا عطا فرما کولا اللہ تعالی نے فرمایا قد بے شک اجی دعوتکما تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں غور کریں پیچھے ذکر ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی اور آگے فرمایا اے ہارون علیہ السلام اور اے موسا علیہ السلام تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں تو دعا تو موسا علیہ السلام نے کی تو فرمایا موسا علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کی طرح ہے جب دعا مانگی جائے تو ہمیں آمین کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے امین بھی کہنا چاہیے دعا توجہ سے مانگنی چاہیے ادھر ادھر دیکھنا انگلیوں سے کھیلنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے دوسری بات یہ یہاں فرمایا گیا کہ اے موسا اے ہارون علیہ السلام آپ دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار دگار کو اور فرعون کو ہلاک فرما دے یہ دعا فرمایا قبول ہو گئی لیکن چالیس سال کے بعد ہلاکت ہوئی فرعون کی کتنے سال کے بعد چالیس سال کے بعد تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے اس وقت اثر ظاہر ہوتا ہے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں ہر دعا قبول ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں تاخیر سے ملتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ اس دعا کے بدلے میں دوسری چیز عنایت کر دی جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول تو نہیں ہوتی بظاہر اس معنوں میں کہ جو مانگا وہ مل جائے وہ تو نہیں ملتا لیکن تقدیر میں بہت بڑی آفت بلا مصیبت لکھی ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت وہ ہمیشہ کے لیے ٹل جاتی ہے اور فرمایا کہ جو دعائیں مانگی گئیں اور بظاہر اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر نہ ہوا ان پر اللہ تعالی ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت لوگ جب ان مانگی ہوئی دعاؤں پر ثواب دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر کسی دعا کا نتیجہ ہمیں دنیا میں ظاہری نہ کیا جاتا اور ساری دعائیں ہمارے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جاتے ہیں اس لیے دعا مانگنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے خوب دعائیں مانگیں رو رو کر دعائیں مانگیں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے نماز تحجد آپ ادا کیجیے اور اس وقت دعائیں مانگیں وہ دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں فسطیماں پس تم دونوں ثابت قدم رہو تب سبیر اور تم دونوں ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں جو اللہ کا حکم ہے اسی پر قائم و دائم رہنا نبی تو معصوم ہے ان سے خطا نہیں ہوتی ان سے گناہ نہیں ہوتا ہماری تعلیم کے لیے کہ انسان لوگوں کی راہ پر نہ چلے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلے وہ جا وزنا بھی بنی اس اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار نکال دیا بنی اسرائیل سمندر کو پہنچے سمندر میں بارہ راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ارام سے جیسے آدمی میدان میں چلتا ہے وہ چلتے ہوئے سمندر کے پار ہو گئے پھر آؤنو و جنو دگ یوں و ادوا پھر فرون اور اس کے لشکر نے جس کی تعداد بارہ لاکھ تھی بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے جو لشکر آ رہا تھا فرون کے ساتھ اس کی تعداد بارہ لاکھ مفسرین نے بیان کی فروئن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کے طور پر ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب دریا سمندر کے بیچ میں پہنچ گئے تو وہ سمندر تھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا تمام فرونی غرق ہو گئے یہاں تک کہ فرعون اب غرق ہونے لگا حتا ادا اد رک یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب پہنچ گیا قولا آمن تو فرعون میں ایمان لایا اس علیہ السلام نے فرمایا تھا عرض کی ہے پروردگاد فرعون کو اس وقت ایمان نصیب ہو کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لے اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا آمن تمہیں مان لایا ان لاح اری آمنت بھی بنو اسرائیل بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آمنت بہی بنو اسرائیل اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی سچا خدا ہے وہی سچا معبود ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہ ان من المسلم اور میں مسلمانوں میں سے ہوں فرحون کو بھی پتا تھا کہ موسا علیہ السلام نے جس کی دعوت دی ہے وہ اسلام ہے اسی لیے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں تین دفعہ اسلام کا اس نے اظہار کیا لیکن زندگی میں اگر ایک دفعہ اظہار کرتا تو سارے گنا بخش دیے جاتے ہیں مگر عذاب دیکھنے کے بعد یا ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی آل آنا اب تو نے توبہ کی وہ قد آسوتا قبل حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی فرمانی کی وہ کن تمین اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا پل مفسرین نے ایک واقعہ لکھا فرمائے فرعن جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی بارش بند ہو گئی لوگ اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ فرون وہ تو فرون کو خدا کہتے تھے کہنا کہ بارش بند ہو گئی ہے آپ بارش کو برسا دیجئے پھر نے دل میں خیال کیا کہ میں کوئی خدا تھوڑی ہوں میں بارش کیسے برسا سکتا ہوں اب اس نے سوچا کہ اب لوگوں کو کیا کہے تو لوگوں کو کہا کہ تم انتظار کرو بارش ہوگی یہ کرنے کے بعد اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اپنا بھیس بدلا اور دور ویرانے میں نکل گیا اور غار میں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ تو ہی سچا خدا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اے پروردگار میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو بارش برسا دے اب آپ ہاں بتائیے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے جو خدا کا دشمن ہو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے لیکن اللہ کا کرم تو دیکھیں اس نے جا کر یہ دعا کی تو اللہ نے بارش برسا دی اتنا کرم اور اتنی مہربانی ہونے کے باوجود بھی یہ ایسا سرکش تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی تو اس موقع پر جب یہ گریہ اوزاری کر رہا تھا جبریل امین بھیز بدل کر انسانی شکل میں آئے یہ گھبرا گیا تو اس نے کہا کہ تو کون ہے یہاں کیسے آ گیا کیونکہ یہ تو اپنے حال کو چھپانا چاہتا تھا تو جبریل امین نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے تو اس نے جلدی سے کہا بتاؤ کیا پوچھنا ہے کہا یہ بتاؤ کہ ایک شخص غلام ہو آقا اس پر مہربانی کرے اور وہ غلام آقا کی ناشکری کرے شکر گزار بننے کے بجائے آقا کے خلاف بغاوت کر دے اور آقا ہونے کا دعویٰ کر دے بتائیے اس کی سزا کیا ہے تو کہنے لگا اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اس کاغذ پر لکھ دیجئے تو فرون نے یہ تحریر لکھی مفسرین نے فرمایا جب یہ غرق ہو رہا تھا تو جبریل امین نے وہ تحریر دکھائی اور فرمایا یہ تیرا فیصلہ تھا کہ جو آقا کے خلاف بغاوت کرے اور غلام ہو کر آقا کا دعوی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ سمندر میں غرق کر دیا جائے ہم آپ سوچیں اس واقعے میں نصیحت کیا ہے نصیحت یہ کہ فرعون سب کچھ جانتا تھا لیکن راغ ہدایت پر نہیں آیا آج ہم مسلمان سب کچھ جانتے ہیں گنا جان بوجھ کے کرتے ہیں ہم اسی انتظار میں ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے پرسوں توبہ کر لیں گے ملک الموت علیہ السلام آئیں گے اچانک آئیں گے وقت مقرر ہے ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہم کسی سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں اور ملک الموت کا دیدار ہمیں ہو جائے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ملوکل الموت کہیں کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں بتائیے کیا اس وقت توبہ کریں گے تو صرف جان لینا سمجھ لینا کافی نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز ہم کھائیں گے تو ہمارے ہارٹ کے لیے ہمارے بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہے لیکن وہ احتیاط نہیں کرتے تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو وہ تباہ کرتے ہیں دنیا کے اندر اگر انسان بے احتیاطی کرے تو ضروری نہیں کہ اسے نقصان پہنچ جائے لیکن دین کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی اور گناہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتے ہیں اور قبر و آخرت میں بھی بربادی کا باعث بنتے ہیں اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے فل یما بس آج کے دن نجی کا بی بدنی کا ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے مرتے وقت تو ایمان لایا ہے اس کی وجہ سے تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے اور یہ بدن لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا کہ جو خدائی کا دعوی کرتا تھا چند روپوں کی ٹکٹ دے کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کیسا بے بس پڑا ہے مصر کے اندر جو مجسمے ہیں یعنی جو لاشیں پڑی ہیں اس پر کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے جسے ہماری اصطلاح میں ممی کہتے ہیں لیکن فرون کی لاش کو دیکھیں اس پر کوئی کیمیکل نہیں لگا ہوا بغیر کیمیکل کے وہ اسی طرح موجود ہے یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے فرعن کی لاش دریا نے باہر پھینکی تھی سمندر نے پھر بعد میں یہ کھو گئی تھی اور کئی صدیوں تک یہ لاش نہیں ملی قرآن کی نزول کے بعد بھی بعض مغربی مفکرین کہلانے والوں نے اعتراضات بھی کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم اس صدی سے گزر رہے ہیں کہ قرآن کی صداقت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج بھی مصر میں یہ صداقت نظر آتی ہے لی تاکہ تو ہو جائے لمن خلفقا آیا اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے وہ ان نہاسی آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں مصر میں کئی لوگ جاتے ہیں فرعون کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد بھی وہ عبرت کی نگاہ ان میں نہیں ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور فرون کے حالات سے سبق حاصل کریں